سلام على خليله الذي عادته وحفظه بالاخلاص المبين سبحان الله وهذا عابدين له و مستسلمين له بدي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعفظ الله مخلصين له الدين آمنت بالله اصطدق الله مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم النمين إن الله وملائكته يصطدون على النبي يا أيها الذين آمنوا قلو علیہ وسلم تسلیمہ ضوک شکنہ بسقلات و السلام علیکہ یا شیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اطلاقہ یا شیدی یا حبیق اللہ سر میادی تم میری کار ہارک مکین کلو گل سام السلام علیکم و رحمۃ اللہ اج اے روحانی دن جناب غلام شکیل پٹان صاحب شہادت حسین پٹان سا بستی پالا لوگر منعقد اختار آ جما مجبور کریم سب کا محمد کریم سب بدلاب علیہ وسلم شرف سپوٹ بخش مختصر وقت موضوع ان شناب نام مخاطب ہونا ہے ہے مقبولیت کی دو شرطیں کوئی عمل ہے اس کے قبول ہونے سے دو شرط شر اخلاق خالخ اللہ واضح شرط شریعت مظاہرہ کے حدی حدیث شریف کے اندر اس مضمون ادا فرمایا گیا اِن لا یانور ارا ادا کم وال اللہ ناللہ تڈیا سورتوں اور تڈے مال نہیں وستا دل اور امال و بھی یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے اس حدیث شریف کے اندر امل کے ابول ہونے دو شرطا واضح کی یہ کام عمل واسطے ضروری ہے اخلاق ہوگی اللہ کا ہو بیس فرمایا ولا کی جنگ کرو یہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ مطلب کہ انہیں دلان سے پلوس کنے کا نیت کی دی دوسرا مطابقت شریعت شریعت کے مطابق ہونا وہ شریف پہ جایا ہے -اعمال کو آمال تو ہوئی ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں تو کوئی امن سگیو نیک واسطے ضروری دو شرطا ہوگاہر بلان لمین جلا مج تو حل کریم کے اندر قبولیت ملتی ایک شہر کی ہے دل خاص ہوگی اخلاص ہوگی دل دوسرا شریعت کے مطابق اگر نیت خالص نہیں تھی عمل مردود ہو جائے شریت خالف ہے لیکن شریعت مطابق نہیں تے بھی عمل مردود ہو جا بار گر اس روی کوئی قبولیت نہیں ملتی پہیے رلن امل کی گڈی چڑتی نہیں دور ایک بھیا نا نہیں دوسرے کہڑی دو چیزاں ایک نیت سال چھوڑ غیر واسطے نہ ہوئے دنیا واسطے نہ ہوئے خالک تالا واسطے ہوئے دوسرا شریعت باغ کے مطابق موجود. سبحان اللہ اگر خلاف تو اتر نیت کوئی کام نہیں کرتی اور اگر کے لیکن نیت بری جگ بخاو ہے کوئی دنیا کا حصول ہے کوئی اور مقصد ہے اللہ سالنا مقصد نہیں اسی کرنا مقصد نہیں پھر بھی عمل رد ہو جانا ہے دو چیزوں کا ہونا ہر عمل واسطے ضروری ہے ایک سال سوے دلوں دوسرا خالص سوے امرو اس طرح کہ شریعت پاک کے مطابق میں کیوں گل رہا؟ کس رہا؟ کر رہا ہوں اس واسطے کر رہا ہے تا مقصد نہیں یہ آفری دنیا یہ دعوی کرتی ایسا زین بھی جنمت کرنے پہ لوگوں ساڈے نام لگو کوئی ووٹ منگتا ہے کوئی کچھ منگتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے نام دے میں دین دا اور ہو سکتا ہے کہ جو بھولے سمجھتے دین دی خدمت کر رہے ہوں بھولے پانی چھوڑے لگے پھر پھرتے ہو کسے مکاری دا شکار دو ایسے ہو دا لو ہو سکتی میں واضح کرنا چاہنا کہ کی خدمت اپنے آپ نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ناضی کرنے اپنی شریعت بنا سن یا اپنے پیو دادیا کہو دے ہی کرتے سن مثلاً حصہ ہونا سوجو فصل کا حصہ کھڑنا آخنا یہ سڈے گا یہ اللہ واسطے قرآن فرماند ہے سبحان اللہ واسطے یہاں رب نے بنا اللہ تعالی معافی دے سورکا سن شریف अल्लाह अपना नहीं कहते शरीका कहते सन क्यों कहते सन अपना कहते सन सात ने दोस्त ने अला तबारक माला साडा दोस्त उस वक्त ही होना है जिस वक्त असा इना राजी करा ये मददगार होने के तरह होगा समझो तरा तो वो लोग हिस्सा कड़ते सन ये हिस्सा आखना साढ़े शरीकों का साडे गुदाव का یہ آخر اللہ میں تو جو سجو پھر یہ سن جا حصہ شریقا ہے پہنچ جا جا کا حصہ ہے انہوں نہیں پہنچتا یہ کہتے سن الاج ہے سریک ہے لہجا یہ دینی ایک شریعت بنا بنادے سن اپنے آپ اللہ تعالی ناضی کرنے اپنے اصول تے قانون بنا سن اللہ تبارک کبارک وسالہ کا حکم دی اجازت کو بغیر اپنے اصول قوانین بنا کے خدا دے راضی کرن کا ذریعہ سمجھتے سنو آخیا جانا شرکتا اللہ تعالی دے فرما برداری ایک شریق بنا سنسریا نالا کے فرما برداری ایک داس دیے اللہ تبارک و تالا سمجھو اللہ تبارک و تالا اپنی شریعت واسطے اپنے حکم جو میں کس پہ راضی ہونا ہے کس حکم پہ میں راضی نہیں ہونا وہ رسول تو نبی رسولہ نبیا کو بغیر اللہ تبارک و تعالی سے کسے بھی کم سے راضی ناراض ہونے دا کوئی پتہ نہیں لگ سکتا ہے مشرقین اور مو منی نے فرق ہے مو مرین بابا بنا شریضی کرنا کرنا راضی جو سڈے وڈیری بنا گئے یا جو اصا بناو گے جو بنا لا گے انی ہو جانا بس کوئی احد واسطے وی نہیں درست کوئی نہیں وہ بہت پیسہ لالا حکم نہیں سن بڑھ دے, تا بڑھ دے سن اور مومن لوگ جہ تعالی دے حکم دے, دے موبن شری اللہ رسول کا حکم اللہ تعالی کا حکم رسولوں سبحان اللہ گل سمجھا نے مشرق محض بغیر دلیل کو اپنے پیو دردیا نعرہ تقدی سمجھو ہے مشرق لوگ اللہ کا راضی کرنے گورسان شریف خوشی پائے تو گزارش کر رہا مشرقی راضی کرنا چاہتے سن اپنے پوتا اپنے ماضوزہ خدا کی جی رضا مقصد نہیں سیخ اللہ کی رضا مقصد نہیں سو راضی کرنا چاہتے سن شریقو مہان اللہ شریک کے طور سے راضی کرنا چاہتے سن دوسرا اللہ تعالی راضی کرنے تریقے آخر اپنے بنا لینا دو وجہ سے نیت خالص رکھ دوسرا طریقہ اللہ تعالی کا دسیا نہیں سنجو ہے طریقہ اللہ تعالی کا دسیا مومن برعکس من بر، اللہ خالباس کوئی عمل کرتا اللہ طریقہ اللہ کا دسیا وہ اپنی طرف کو نہیں بنا سکتا اپنی طرفوں اللہ ناراضی کرنے ترین شیزانی لوگ اجاز کرتے ہیں مشرق لوگ اجاز کرتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی مومن اگر کوئی سوال پیدا کرے تو اللہ یار جی مشرک لوگ فصل کا حصہ کڈ لے سن کسان روس پاکستی بھی تو مشرک ہو گئے اس کا ایک جواب دی جا کہ بے وقوف ہوا جافذ گل نو ایک بنا دروی نہیں ہوں کا پھر مشرق مومنٹ کے الفاظ رل سکتے لیکن نیت اور مانا نہیں رل سکتے سمجھو پونا مسلم پھر کہہ دینا کہ لفظی شراکت اور لفظ مل جان حقیقت ایک بنا لینی یہ ان مدبختوں کا کام ہے جہبخت دی سمجھتے نہ مسلمانوں نو سمجھتے سر مار د اور جہران ختلے کھڑ کے مشرق مشرق کہی جلان نے سو من کہتا ہے خدا کافر بھی کہتا ہے خدا ہر پاگل اسی جڑا روسی گا کافر سے مومن کا خدا وہ بھی خدا وہ بھی خدا بھی عبادت بولتا ہے مومن بھی عبادت بولتا ہے دی عبادت زمین آسمان کا فرق ہے کافر کا کھانا مومن کا کھانا کافر کا پینا مومن کا پینا کرنا مومن کا کرنا الفاظ روقوفی ہونی بندہ ہونا ہے جہاں کے سامنے بھی بادشاہ تھے اور امریکہ کا خطر بھی بادشاہ ہے تو دونوں ایک ہیں یا پاگل دیا لفظ بادشاہ نفر رلنے بنا لئیے ادھر دیکھو میں بول لگا بہا بھی مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جہ طرح کی چیز نو نلک سمجھتے ہیں اس طرح گلوں نلک سمجھتے ہیں وہ اپنے مولویاں مولویا مدرسیاں واسطے دجوے اپنے مولویا مدرسے چیز وکریہ کرتے اے سرکار فلانے مدرسے فلانے مفتی صاحب دا حصہ یہ فلانے مفتی صاحب دا حصہ یہ خدا دا حصہ کہ اللہ تعالی زکاتا گا یہ مفتی صاحب میں نظر رکھی ہوگی آپ کو ہڈیا پیش کروں گا مفتی صاحب کے لیے ہڈیا پیش کرنا محلہ کے لیے نکال پیش کرنا یہ لفظوں میں برابری اور تقسیم کیوں آ رہی ہے یہ کئی کیوں پیدا ہو رہی ہے اگر وہ کہیں کہ ہم جو مولوی کو دیتے ہیں مفتی کو مدرسے کو تو وہ بھی خدا کے لیے دیتے ہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے آپ بھی اللہ کے ولی کے لیے جو حصہ نکالتے ہیں وہ خدا کے لیے نکالتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے اے اللہ سونے اچھا تیری بار گاہ تیرے بار گا ویسے مان تیرے واسطے کل لیکن تخصیص کا دے کیوں کا نسپت کرنے ہیں ولی اردو ایسا سوا دیں خرچ کرنا سا لانے خرچ کرنا آسان مسلمان خرچ کرنا آ سان موگنیا یار بھی کھواواں گے موگنیا نو سواپ دیا گے اس پاک میں شوج آباد شوجہباد جگہ تزر رہا آسان اتے مدرسے کا نام لکھا سی مدرسہ ہسن بن علی ہسن بن علی مولا علی پام کی نسبت پورا مدرسہ اور تسا بھی دیکھو گے کوئی امام غزالی دے نام کا مدرسہ بجتا ہونا کوئی امام حسین دام کا دا مدرسہ بجتا ہونا کوئی عبد اللہ بن زبر نام کا بجا ہونا کوئی کسی کھادی نام کسی نہ میں اسلے جدو گزریا میں سوچن لگ پیا میں گزارا جی گل بھائی یہ مدرسہ جدو ہسن دن مدرسے نو امام ہسن سے بنایا نہیں چلو امام ہسن پیسا لاؤ گے اصا آخر جی مام ہسن سرکار نے پیسہ لایا تا کر کے انہوں نے مدرسہ کوئی آخر حسن نے نہیں لایا پیسہ پیسہ مدرسہ رکھنا بنایا ڈیلے بنایا حسن بن آتا ہے حسن ہسن بین علی کا کین گیا ہوں جدو آخا گا ہسن بین علی کا مدرسہ وہ کا مطلب یہ کنگا یہ کوٹیاں یہ بستر اس پیر پی مولوی یہ بکرا جھگڑا جو کچھ کڑا ہے وہ سارا اصل بن نلیل سے بنتا ہے ہوں میں پوچھنا ایمان لال دسو کیسی علیب کہانی ہوسمت اصل بن معاویہ کی طرف اگر پورا مدرسہ مولوی بکریاں سمے امام حسن تو لازمن واس دین نہیں کہ اپنی مرضی کا بنا لیجیے اپنی من منشا لے میں اپنے جو جائز دو اپنے بھی نہ جائے جو اپنے جائز وہ کے لیے دوسرے واسطے بھی جائز سمجھ آئی کہ نہیں آئی باقی نیت ہے نیت بھڑی ہے حضور نے فرمایا دکھائی نہ پہرا میں مومنا جہاں کے ہمیشہ اچھا گمان کروں سمجھو بزرگ لوگ ایک شخص دہری ہے وہ کہد آخ گا مشرق شرک پہ کفر جدو گا آ بہار نال باہر آئی جدو مسلمان آخ گا بہار باہر آئیے یہ بنتا لفظ ایک موسم باہر آئی تو بہار ہر شہر عام ہو گئی سبزا لہرا لہراں ہو گئی سمجھو؟ مومن رکھنا باہر آئی تو لہرا لہرا ہو گئی سبزہ ہر شہ عام ہو گئی لفظ دونوں ایک جہن لیکن ایک شرک ایک توحیل وہ شرک کی فریقہ لانسی منکر کے منہ چ نکلے تو مومنٹ منہ چل کرنی چاہیے توجہ ذرا ردی عملہ اپنی قربانی کرتے اور رسول اکرم نے قربانی کرتے محد محدث ابن خسیما امام الاما ابن سہمیا جینے سہمیا جی نو امام الما کہ محد سب نے خسینا ربی عملہ امام العما ہزار قربانی رسولہ اکرم جانور کرتے کرتے آم کرتے ہر مزہ بار کردہ یہ میں قربانی نے دو بکرے رکھے نے میں دس رکھے نے میں چھ رکھے نے میں پیو کی طرفوں یہ اما یہ میں پیو دام دا بکرا رکھا یہ امی دام دکرا رکھا یہ میں برا نام درکیا یہ میں نام درکیا کوئی کہ میں درخوا میں خلانے نام درکیا ہوں نام دقرا لرک نہیں بننا ساری دنیا کرنی پی نہیں بننا اس واسطے نام کا مطلب جدو قربانی کرے گا اللہ واسطے لیکن سواب کنو دے گا اللہ دے کوئی اپنی اما نئی اپنے والد نو کوئی بر کوئی جی نہیں دے اسی طرح اسی طرح سجنا گل آ گئی مسرے کرو جدو کوئی خرچ کرتے سن وہ لانتی اللہ تبارک مسالہ کا حصے دار سمجھ کے شریک سمجھ کے کرتے سن یہ مطلب ہے وہ سمجھتے سن سن جا بوتا واسطے رب نو نہیں پہنچتا جہرا رب واستے بوتا نو نہیں پہنچتا اصل رب نو ہی پہنچتا ہے جدو رب کو جا کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا صدقہ کوئی بھی کرو گے پہلو اللہ وکیل مطلب یہ ہوئی ہے کہ جس جو مومن ہے وہ جدو جس صدقہ خیرات کچھ ہے Da, مقصد پہلا الاشن کو نہیں آخر نہ گیا رب نی پا برن مشرق پہ نہیں پہنچے بوتارا ادھر نہیں گیا وہ ادھر نہیں گیا نہ ادھر دا ادھر دھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا اصا کہ جان کے مینو ایسے سدکار بارگاہ نے سبحان اللہ, اللہ. قربت ٹوٹنا عبادت کرنا سواب اپنی نقبی کی جگہ لینا اور جو اللہ تعالا خود دا ہے قربانی دے دوش خون کے رب نو نہیں پہنچتے وہ پہنچد تکواں تخبے کا مطلب وہی اخلاق اور شریعت کے مطابق ہوں شریعت مطابق اللہ تعالیٰ بال گراہ پہ بال نہیں پہنچ رہے کی پہنچتا تخوا پہنچتا توجہ ہے جناب کافی لوگ کافی لوگتے سن سڈے جڑے بت نے آپ بھی کھانے تا کر کے جانور سوا کرتے سن تو انہاں نے اتنے خون روڑتے سن گل سمجھا نہیں ہوں سر کافر آئے یہ انہاں ونڈ کر کے انہوں نے آخر یہ جگہ لینی یہ لینی وہ جگہ بکری بکری مسلمان جزا بکری نہیں سمجھتا گا. وہ رب واقع الاس شریف نے سام دینی سمجھو ایک رب سونے نے تکروں واسطے پہ کرنے اس جزا لاستے پہ کرنے ہیں سمجھو جگ چیف جہی پئی بنڈ کر لینا مسلمان فکیر کا حق یہ زکاط ادر گئی یہ میں اپنی برادری رشتہ دار بس مسلم گوشت تر ہایا نہ حکم تین حصیہ میں تقسیم کرو بولولہ تر ہسے کری ہوں ساری تعلق سمجھ آتے گربا کے کوشچن سے تین حصے کرتے ہو کہ نہیں ایک حصہ کہنا کہ حدیث شریف ہے حدیث کے مطابق ایک رشتہ رشتے دارج نہیں دن حصے جانور دے قربانی دے سارے کافی ہر مل والا کا سارا اپنے رکھ لے گل سمجھو سارا اپنے واسطے رکھے तामी सारा गरीबा रखे तामी। सारा रिश्तेदारे सके अपने भी रखे गरीबा भी रखे रिश्तेदार भी रखे तेन किस करा वो थोड़ा मुंडिया वो सारे रिश्तेदारा पास होगा ये अपने घर दी वे आ گریبا واسے ہوں کوئی لنچ نہیں ہونا جڑا بے بکو خود یہ سمجھے کہ آسے کر کے مشرق ہو گیا تو او میں حصے کیتے جی میرے بو جا لوگ یہ مطلب انریباں کا کیا خدا واسطے جہاں رشتے دارا کیتا ہے وہ رشتے دار جہا اپنے گھر کی وہ اپنے گھر مشرقہ نہیں تو گی ڈنڈا گے سارا سارا صدر دیکھو میرے سجنہ سمجھو گھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی بولو کی فرق ہے مشرق کہ آشورہ کا یہ اللہ کا ہے یہ شریفوں کا ہے وہ تے شریفا کا کٹی بیٹھا سا اے برادری نے بھی تو شریف ہے नहीं कहते क्डी बैठा तीन हिस्से कि बैठा वो दो करते सन तू तीन की बैठा तू या मुश्किल खबरदारा हिस्सा रब करना है जाएगा। नहीं करना चाहिए फिर खान बीमारी आए खादी चाहे नहीं रब न चाह पह قربانی قبول ہوتی قربانی کر کے رکھ آگی کیوں نہیں پا بنتا مسلمان جس نے قربانی کی جانور لیا سو اللہ ہوا کی مطلب بندہ با یہ حکم ہے میں حکم پہ پورا کر میں شریف کا پورا میں اللہ تعالی پسند ہے میں دان کر کے لیا گا پسند ہے میں جد پسند ہے تو میں نام سے دیا گا سواب دے گا میں وہ نام سے کرواب دے گا ہوں جیت اسی اجازت نے سوال جے رشتے دار دتا سوال جی گریباں نتا سوال جے امیرا نو دتا سوال ہم سائے نو دتا سواب ہوں سواب کے دیکھ لیا لیکن نہیں دکھ رکھا اللہ کو لیتا ہے لیکن دل خوش کرنا وہ بندے کا بھی مقصود ہوتا ہے جسے بالا نو خوش نو راضی کرنا تو خوش کرنا ہوں جسلے رشتے دارا نو خوش خوش کرنا ہوں جسلے گریبا نو خوبا نو خوش کرنا ہوں گریبا کو آس رکھد میمو دعا دے رشتے دار کو میں دا راضی کرا گا انہوں نے دل راضی کرنے سے خدا راضی ہونا ہے میں بالا نو راضی کراگا دل راضی کردا راضی ہونا نبی نے فرمایا جہا روز کاندی ہو جڑا روز کاندی ہو فرمایا یہ منہ پاندان سواب لب گیا بخش گیا ہوں گل سمجھا نے سجنوں گل سمجھا نے کن کھول دتی یہ گل کنی وزاحت ہو گئی کہ سارے بندیا کے نامے چیز لگدیا جانا سنگے, خیرات قربانیاں انہوں نے سب کچھ انکو بھی رکھنے بھی رکھنے آ. لیکن اس کوئی شرک نہیں بنتی کا مشرق کا تریقہ مومنٹ کا تریقہ نا یا تی لگتا ہوا لفظ خدا را حقیقت میں یہ ندی شریعت مطابق وہ شریعت ہٹ کے کرتا رلتا ہے کوئی حرج نہیں ظاہر پیا کوئی حرج والی گل نہیں کی رل حقیقت نہیں پہلے اور قربانی دے یا کسے مال نے کر کے اگر سواب اللہ تو لینا دل خوش لوگ کا کرنا اپنا کرنا برادری کا کرنا رشتے دار کرنا ہے ادھر دے ایسا مسلمان صدقہ خیرات کوئی بھی عبادت اللہ تعالی واسطے کر کے جی ام لائیے نا ہزور پاک آستے فلانے آجتے، فلانے, آجتے، فلانے آجتے تو اس کا مطلب وہ جی قربانی قربانی نام لائی نہ لا کے سوا بلا تو لیا چی رنڈ دند بھی راضی کرن دی سوچیے رب نو بھی راضی کرن دی سوچیے رب ناضی کر سوچیے شریعت متاحرا چل کے او دی حکم دی پابندی کر کے دی مخلوق نو راضی کرنے سوچیے اللہ تعالی دی حکم دی, لار او نا دی ضرورت حاجت پوری کر کے ان ناضی کر سوچیے کہ اُنہ دے راضی کرنے بھی رب راضی ہوں نبیا والی کرنے سوچنے سوچنے جدو اصطے سواب بھیجا گے نا خوش جی اتے اثا چیز برادری چنڈنے خوش ہوں سواب پہنچے گا جدو رب کی طرف ہے خوش اگلی گل یہ خوش ہو کے سمجھو کامید رکھنے اند رکھنے سڈا نفا نقصان رب نے کرنا لیکن اللہ دی دعری کہ جس نے اللہ کا ولی ویکد جیسے گریب کا دل خوش ہویا اس جو نہیں کہ اللہ جگہدار نے جدو نبی ولی دل خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, بیتنا ہے جی اللہ کا لا شریف مولا فلانے بندے دا عمل قبول کر کے ثواب دتا سندھ نے ثواب اپنے سان بھی رکھتے تے کی <سلام> جدو سواب نو پہنچ گئے دا درجہ بلند ہو درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ بھی خوش اللہ <سلام> آخر کا تو خیر اللہ کا مینا سونے نبی صلی اللہ علیہ ہمیشہ آپ رہے بدھ رہے یہ نے جو پڑ گئے بند رسول کے دنیا تو چلے گئے اپنا عمل نیکی نیچے ہے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کی وجہ ہے در درجے بلند ہو رہے ہیں اس واسطے نماز پڑھی جو بھی نیچی مدنی پاگ دے او میں ہی گئی جی ہوں سرکار پاک اللہ علیہ وسلم ان درجہ ودیا گریب کا غریب دا حال سوکھا ہوا گریب دعا دعا کی تو رکھ کے اس ناریکی عبادت نبی دی تو رکھ کے انہوں سواب پہنچا کے انہوں کرنی یہ مومنٹ نو جگہ لا دارا نارائن محمد خزر احمد <تصفح> سمجھ آئیے کجڑوں <دکنیوں> کے ہے کتاب لکھتا ہے تکر روب تکر روب قرب ڈھونڈنا قرب ڈھونڈنا فلاں کام کرنا تقرب کے لیے بات ہے فلاں کام تقرب کے لیے بات ہے فلاں کام لفظہ کو دھوکھا کھانا چاہے کے رہ جاتے ہیں تکر روب کا لابز ہوا گئے کیونکہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے انہیں جاہلان یہ پوچھتا نہیں تکر روب کا مانا ہوتا ہے قرب ڈونڈنا قرب تلاش کرنا نزدیکی تلاش کرنی دوسرے رکھ لائے. دے کسی مقبول دی جگہ دبنی دوسرے رقص بنتے کسے دے دل چ پسند آنا یہ تقرر ہو گئے کسی دل اپنے آپ مقرب بنانا کسی کا مقرب مقبول بننا دل چ اپنی تھان اور پسندیدگی اور راہ ٹونڈنی او کہر کی تقرب اے اللہ دے بندے سن ایک تقرب ہے خاص اللہ واسطے او سر کے کسی ہو بندیا کا बंद ढूंढना बंदे ढूंढना हैब का ढूंढे शिरके जिन्हें रब जाना है इज बंदूं ओ भी शिरक है रब का पुरब हो रो है जिस वक्त कोई बंदा किसे समझो तरा कोई इलाके का जिमीदार आद دے جانور کرتا ہے. کوئی دوست باپ آتے ان جانور لی بات کرتا جسے کا گرست آ جا جانور بھی با کرتا من سمنے کھانے کو ہزاران سدر پیش کر کے آگے رکھد رکھ رہا اس واسطے نہیں رکھ رہا کہ یہ جی دل چ نفرت آئے میں جد بھی سامنے بڑا میرے سامنے نہ ایماندار گا یہ مقصد ہوں یا یہ مقصد ہے کہ یار میرے خوش ہو گئے جب سامنے آیا کے بعد عزت کرے میں یہ عزت کروں گا میری عزت کرے یہ کرو ہے نزدیک مطلب دے دل چنا چاہنا ہے دے دل چان بنا چاہنا ہے دے دل نو اپنے واسطے رانی کرنا چاہیے تا کہ ہزار کس کے توحفے نظرے پیش کرنا ہے ہر مرب کرنا کیوں کرد ہے تاکہ اس دل چیری تھان بڑے میرے دنیا اگر استاد دی یار میں چلو ویسے استاد کرے گا خوش دے گا بڑے شوق شوق نہ میم آخ گا پتا نہیں یار خدا جی دے میں کمی نہیں چکی میں اپنے استاد نو راضی کرنے کوئی کمی نہیں چڑی میںلہد کہ ردنی نے دل چلی خوشی نکل جائے کوئی پاگل ہوگا جاگے جہاں بندے نو راضی کرنے مال دینا ہے وہ تو مشرق ہو گیا بندے بندہ سر بھونڈتا ہے بندیا ڈھونڈتا اللہ ایسے طرح کے نہیں کوئی پاگل ہوئے گا جڑا شرک بن گیا تقرب روپ ہے تقرب ہے دل تھان ڈھونڈتا اگلے دن اللہ تعالی جڑے جڑے کام فائدہ پہنچا طاقت دستی فائدہ میچا دے گا مسلم جی چودی بندہ میرے کام آ جائے گا تو فرمائیں گے تگڑا بندہ چلو سال آ جائے تو بن جائے اسی واسطے دے دے سکتے ہو جائے مان دیکھو اپنی مشکل حل کراؤ ووٹ دے بے تاکہ اوکے ویل یہ کام آئے گا یہ ووٹ کی وجہ روک کسی لبنی کسی بنا کسی نو اپنے خوش کرنا اپنے راضی کرنی کوشش کرنا یہ بندیا واسطے بھی ہوں رب واسطے بھی ہوں تو سجنا بندیا واسطے بھی ہوں رب واسطے بھی ہوں لیکن تو مجھے بڑا فرق ہے بڑا فرق اگر رب واسطے تقرب تک رب ٹوٹ جائے ادا مطلب ہے کی کرنا کی کرنا دکھ ٹال دینا حقیقت دکھ ٹال دینا بیماری دور کرنا شہل یہ نفع اور نقصان نفع نقصان حقیقی हथे किसी को नहीं था लख चौधरी थाने तुर जाए जे रथ थोड़े नजूर नहीं होना से कोई साणियों किसी का कम कर सकता नहीं کوئی نفا نقصان کسی نو دے نہیں ہوں مومن اللہ واسطے بھی کردو نیکی ایک رب واسطے بھی ہے بندیاں واسطے بھی کردم ایک رب واسطے بھی ہے بندیاں واسطے بھی ہے مگر فرق کیوں ہے سمجھ جہے روس رات نے کرنے نے اصل میں اور تو اور نیتی واسطے کرنا وا لا سزا کرنے نے اور بندیا تو نو وسیلہ بنایا میں نیکی کرنا تاکہ دا کام دے اور دوسرے رج رب در دوسرے لسن دی طرف آیا کلیا دکھ اللہ دی طرف نفا آیا رب بھی طرف ہو لیکن آس امید غریب مسجد فکیر دعی بیٹھا نیجی رب واسطے کردہ یہ کر رہا بھی کر رہا نیجی اتو ہی ہے مطلب کہ یہ کرنا جب رب کرد امید رکھنا جہد رکھنا یہ بھی چکر رو بھی چکر رو لیکن وہ او ہوسمت ہے یہ ہوسمت اے اگر اگر خالق رب برابر کسے سمجھے برابر سمجھ کے پھر اس کا تکرو پھر بن جائے گا شرک وہ تکرو بھی بندا وہ اللہ واسطے خاص بندیا کا تکروب انہوں نے مہان وسیلے ہوسی عبادت رب دے, دے دی ہے اے اے کی راب نیکی اے بندیا نیکیت ہے ربجو نیبائی سے نیکی بندیاں واسطے کب سونے دے اے روب نیکی بندیاں آ سنی رکھ دے کم اللہ مبارکباد کرنے کام کرا تب رکھنے توجہ اللہ دبیاں کونیا چنیا کو چلے نیکی بندہ ان واسطے نہیں کرتا دنیا داری دور آج دیا جی بادشاہ نو رازی کری دا ان خوش کریں گے دنیا کے کام چلائی رکھا گیا مقصد نہیں لبی ولی دوسرے فرق ہوتا ہے توجہ اگر کوئی بندہ نمس آمال مقصد نے خوش کرنا بادشاہ مانگو یہ روپیے لے کے دنیا لے کے خوش ہو کے دنیا کے دم میرے کی رکھنے نہ قسم خدا ہی کر کے یہ ہوئی فرق ہے بادشاہ نبیاں دنیا دنیادار نبیاں کی, کی کہ دنیا دار کرے گا دنیا کی توجہ نبیا بلیاں کرے گا نا تو ان کو دنیا کی نہیں تبجو ایک توجہ رکھدو اللہ دی بارگاہ گاہ بڑے قریب دی. <تصفح> اللہ تعالی جنہیں ان سندے لہذا اصا انی کرب راضی, دے. راب راضی دے. کر گے رب راضی دوسرا نیکی کر ہے او دے بندے دوسرا ایس ایس اللہ دے بندے نے کرنی دس اجنا اللہ دبیا والی تو اصل مقصد دعا تھی. آن آن کر کے جدوں بھی کوئی اللہ دے بھی کرنا ہے نا فکیف کی حدمت کردہ جو کہ دعا کر دیکھا جی جب کوئی اللہ نے کسی پاس بندے کی خدمت کرتا ہے کی امید رکھتا ہے اللہ کو امید رکھنا جب بھی مطلب میرا نفا نقصان ہونے کرنا ہے ولی کو کالی امید رکھ رہا ہے ہر بندہ خدمت کر کے آ کے سونا دو آج کیا کرے جسل ہلر ویگ جیسے, جیسے دنیا دیا شام دار ہوتا کردا ہے اللہ دنیا بلیاں ہوا کرد ہو سکے تا کر کے انہیں قیدی مدد روحانی مدد دنیا دارا نے دنیا, دنیا, دنی دنیا دیوان دنیا دے دینی یا کسی جگہ تی دیا دیوان دا سبب بن جائے اللہ والا تو برنا <تصفح> پتہ ہے سامنا پتہ ہے یہ اپنا کرم شکیل ہے <تصفح> <تصفح> گڈا چڑھتا ہے چڑھتا اس کے باوجود فکیر دل جدو خوش ہوا یہاں سے کرم کر گئے اللہ تعالی دل نو راضی انہوں نے پوار امر کے جد نبی بلی دنیا چنیا کو لینی ہے دعا لال <سؤال> دنیا بھی آ جسر بھی آ جائی ہے دو جلدی رحمت آ جائے سونے میں سکولا مار کے دے دین یہ تو سونا چوکے چاندی نہ خدمت کر کے کری جب نبیا والیا بول تو آئی جی ہونے دنیا کے پیسے نارہ تو بھی کوئی دے سب والی حضور کی بار بار کرتے سن سا لانا ہزور نظرے کرم ہو سونے جدو تنہا کسی رس نو اٹھنا کسی دل جس وقت ہمارا رب نال گزرتا رجپالا سانے نسل مبارکا مشکلانے دینا دوحفے دینا فل کراسے فیدمل کردم کا دل خوش ہوا دین لو سکھ بلوا خدا تیر بندے نو ایک پیا کرنا ہے دہن دی رضا کتنے خدا دی رضا کھو گئی حجی سے بڑکر بھائی مان بن جائے تری دلہ رضا اللہ رضا ہے کی رضا بالاضگی اللہ کی ناراضگی کیوں مطلب کرا کر, کر گے رب تہان اللہ دو گلاف دیا گلا عدیف حضرت, حضرت حضرت سید لا فاروق اعظم دورے خلاف کا ہاتھ پی گیا خود سالی آگے کا ہاتھ پی گیا اندر سر ہاں من روا دا ہر شہ یعنی بن گئی ہریالی گئی ہرش سڑ گئی ہاں گر روہا سال خال دال کیری را سال ہاں کسر را گر رو حضرت سی دلا فاروق مدد عنہ حضرت سی دلا سا چپا کھل ج بولو بولو ادورس رو منگ حضرت اباس ممبر سکول چار دن حضرت عمر تھلے بیٹمین شاہ بن مچے شریر حضرت ابا لفظ کی نے حضرت سال بات لفظ کی حضرت کرنے یا مولا نبی کا چاچا سمجھ گئے میرے گردو کرا حضرت نے عمر الگ کردے نہرا بوئی لائے گا نیئے گا نہ ٹوٹ دے سا تیرا تکرب کردے سبلے دبی وسیل دکرے तो जो अज तक करने नबीले चाचे क्यों समझने अस हर एक का चाचा नहीं चुने सा चाचे वो कोई केंद्र के नहीं लाड़े नहीं भैर थारे नहीं سو شاہ سن لیا سر نبی سبجو پہلو نبی تکرتا ہلور چاچے کا جا گیا کیا سونے میرنا نہیں گا خوشامد نہیں ہوں خوشامد आज दी पी आवाजे पी आद पी आलबी रोड़ हलूर साज नहीं मशीनी तकलो बंद چاچے حل کرتے ہونے رب اگ بھی منہ چیفات کردا ہے موہ کرتا ہے رب اگ بھی سوال کرنا ہے بندے بھی سوال پہلے بار گا چاچی مار گا ویچے پر فرق کیوں کہ بننا ہے نفا نقصان دے تو چاہیے نارے ترقی اللہ نارايي سلام نارايي بيتاوا نارايي حاضري نارايي हासिया इक्ता मुफ्ती मोहम्मद फजलुद्दीन साहब जिंदाबाद मामा कबीरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद गल समझ मेलिओ समझ नदी समझते चाचे को लेकिन भी समझते ने बारिश बंद रब को लेकिन इन्हे को हजूर का चाचा उतो है नेक جد اخا گے نہ دعا تے اندرو دل ہلیا تو لوگ سمجھو ہوں ادھر مقصد دعو مقصد ہر مومنٹ کیا بن گئی مشکی ادھر بھی ہے وی درخت کا دعا کرے اپنے آپ نے کر مشکی آجری کی جو بھی پیا ہے سرابا کے وسیلا وسیلہ قرآن خدا اللہ تعالی فرما ہے نا یہ مومنا واسطے کار دے نبی تھوڑا بابا سر مان سبحان اللہ پرشتے منگل نبی منگل ہر فرماندہ مومیٹ آپ مانگنے یخون اللہ سال کی بار کا فرشت رکھدیا دو رکھدان مومنا دو رکھدہ نبی سادہ ہلوراچے بار کا ح کردیا در ہلو دعا فرما ہلون داچا دع فرما نے یا مولا یا مولا یہ تیرے ندی کا چاچا سمجھ گیا ہوں مجرب کی وہ مین انہوں نے سوال نس کری قربان یا دعاس منگ کے فارغ ہوئے بارشا شروع ہو گئی رحمت آ گئی رحمت ربنی طرف آئی پر ہمت فکیر کم کر گئی دعا فریاد ادا تمجو جی وسیلا کا دیہنگ نتیجے کر وہ کہا وسیلا لے کے نبی چاچے کا وسیلا بنے گل سمجھو اے اللہ دا نبی بلی دنیا اٹھ کے نال جا کے کام نہیں کرا پیسے رکھنا خبر جان نا تو ایڈ نہیں جان کی لڑ بھی نہیں ہوں اوت یہ بھی یہی ہوں کرنا تو رب ہی ہوں انہوں جد کری ہے نا تو مطلب یہ بھی ہوں سونے کوئی دعا شا کر جی باہر دنیا سے بہت سا اسے رب کرم کرے گا ہمت فکیر توجہ فکیر اللہ نے فکیر دے دکیر کم کردہ مقصد ہوں کچھ کم کرے گا جی گریب نہ تیرا یہ اویلا نے جو فریاد چکی تھی یہ بھی مطلب ہوں کہ آدمی مگر چلے بچے خیرات جانتے نہیں نہیں کہ سگے مطلب کٹ لگا جا کم ہندے جان گے مولبی کی اپنی ناری نہیں بننے گا مقصد یہی ہوتا ہے مولبی جی مفتی جی, مستر جی, جی رہے دعا کرے دوسرا دعا بندہ سو لے باقی مولبی نو جا کیا کرفتی قسم اوتاد <سؤال> سے جیڑے قدرت چلی جان اڈا والیا نو دنیا سونے مطلب کرنا مطلب کرا کرنا میں کرا تیرے گول بھی لکھنے گول لکھنے اللہ د پیارے نو جد آخا جائے کر دے ادا مطلب ای اللہ جو ہے اور ادھر ری سبحان اللہ مسلا بہت ہوں سونے ہمتری فریاد ہے کرنیا تو حقیقت نواب کو گریبا کو ہر کسی کا یہ عقیتا ہوں سمجھ نہیں لگی گل نہیں جس ہے دو دا مطلب ہی ہے کرنا انہیں گا. نہیں گاؤں جی نہ ہے اللہ دا ولی کام کرا ہے وہ بھی جی انہیں چاہیا تو ایسے کرا ہے جی ان نہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سورت گل سمجھو ذرا نبی ولیاں کو امید تبکو دعا دی سوال دی فریاد دی بولو نبیاں بلیاں کول کچھ لینا جے دنیا چاہی ہوئی لینا ہے چلے جانے لینا ہے شفاط داوی دے ہوئی مطلب ہے انہ جا کے عرب کرنی ہے سہنے کرم دے, او شفاعت دے ہوئی من ہے سوال کرنا جذبات کرم جا نکل گئی میں واپس لوٹا توجہ تو لفظ رل جانے لفظ رے حسن بن معاویہ کا مدرسہ نہیں عبداللہ بن بن ربیر مدرسہ نہیں کسی ساگی کا مدرسہ نہیں کسی ملا کا مدرسہ نہیں جاتے اپنے روپیے دا کے مدرسہ بنا کھڑا ہو گئے مہاگ میں تا نسبت لائی آ مدرسے آخر برقت برکت میری شرم آئی میں کھاتے لا دتا اُنہ کی برکت نیل لب گیا کر پورا مدرسہ بکرے چھتر کتاب کنچے زمین ہر شہر میں برکت میں نام سے پیا کارنا مطلب یہ ہے ہوں رب سونے واسطے لیکن سواب ادر کراواں گے آخر جو برکت ادھر نے اصل بھی کمینے نے نہ بڑی تے جان ادھر سواگ جاوے ادھر جدا جائے ادھر دعا جاوے دعا دسو چل دیے اللہ سنگی باندھ تاکہ بزرگوں کا کلام تھوڑا سلحان اللہ भारत तकबीर अल्लाह हू अकबर सारी सलाम या रसूल अल्लाह तकबीर अल्लाह हु अकबर हल्ला हल्ला सुन जिंदाबाद सुभान अल्लाह तंदला मस्जिद जिंदाबाद आला ओपर शाही जिंदाबाद सुभान अल्लाह توجہ سبحان اللہ قابل جناب بزرگوں کا کلام سنوں سبحان اللہ کلام میرے خیال سے میں مناؤں گا میری نیڑ گئی میری کوشش محنت جی ہدیساں سنا شریعت موتی کٹ کٹ سمجھا بزرگ نہیں سمجھے ساری مطلب کی ہوں انہوں کا مطلب کہنا مر بزرگ کا ہندوستانیہ آن بار آدمی سب خلا بزرگ کا سی نظم منگ رہے یہ جنا میں منگتے کہ کلاب بزرگ لگ چڑا ہوں سمجھو گل وہ پورا کرنا شیر پڑھنا مسلمان طریقہ شریعت شریف طریقہ اپنا نہیں طریقہ بنیا بنایا نہیں اللہ طریقہ شریعت اللہ اور نیت خالص اللہ. اللہ. دو کم رلام عمل قبول ہو جائے ایک نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا تو مشرق لوگ کی نہیں وہ دیکھوئے وہ دیکھو وہ اپنے ماہوب کی عزت کرتا مومن اپنے پیر استاد کی عزت حاکم دین میلا ہوئے وہی عزت کرتا توجہ کر یعنی کی مطلب حکم کرے شرح کے مطابق اس کی عزت کرتا ہے جن اپنے شرح ہوئی نہیں سل مخلوق بیما سے عزت کر اور کافر کافی اپنے محبوبہ کی عزت کرتا مومن اپنے تیر bolo subhanallah subhanallah inni zikr karta hai شہادی باغ نے جدو دیکھنا سابق لڑا آپ خوشبو لیا خوشبو لاؤ تو پتا بھی کتاب آل مسانی رستے سے پڑھ رہا سن سبان اللہ حضرت رستہ صحافی کو ٹابی آیا آج کی آخ نا جان تصا بحث کی ہزار چومن لگا ہوں کوئی کمینے دین دا آخ کا بت نو چومے ٹابی صافی نو چومے دونوں برابر یہ شرک تھی شرک جد آیا مشہور آیا جد وفاد اترنا اپنی سواری نظر پی سواری بٹھایا بول گیا سواریاں بٹھایا بھول گیا اتو جی ہزور دے آج چنی جان کدی پیر چیوں سمجھتے سن سمجھتے سن ایتو ہی لبا بار میں لوکو راہ ووٹ منگنا کدی کچھ کرنا کدی کچھ کرنا آخرا دی عبادت تک کرنے سباب تک کمانے سن بادل سے راہ دلا گلطی نوی سرکار چکا جد کم شریف متابق ہوگئے شرا شریف متابک ہو گئی خلاس نال ہو گئے کم لینا گا پرا طریقے لینے اپنے قد بڑا گئے مولا کار دے سواپ پہ لینا نہیں سواپ لبنا ہے قبولیت نہیں اڑی ہے جدو اسلام سلوے نبی دی شریعت اللہ میں اشارہ کر جانا काम शरीय आने की बजाय कम बार आगड़े सड़ आसा सवाल पैसे लाने वो मुड़ सवाल अपने खिस का हो सकता रब के खाली ने तो समझ नहीं लगी इस गल سونے نہیں مار گیا جہ کر دی شریعت کا ہو نبی شریعت کے خلاف چل کے آخنا اپنی کروے ربی نہیں ہوگا رب داضی کرنے کا ایک امریکہ ہوئے شرکت نہ ہوا ندی کی شریعت موسی ہو اس کو زیادہ میں نہیں سمجھا شک دیں بتھیرا آدھار کے لوگ من میں اشارہ کافی ہوتا ہے بس بھی بس بس بس اتنے آنے کی کوشش کوئی نہ کرے میں آدمی بھی لاؤں گا اچھا اچھا اچھا بھائی ایک منٹ پکا میں میرا کسی نے اچھا سنو بھئی ایک سوال لکھیا ہے ضرور سن کے جاؤ کسی نے ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو لوگ برا بلا کرتے ہیں مہربانی فرما کر ان کے بارے میں بتایا پہلی گل تو کہ ناسویر نے سیدنا رام معاوضہ باد شان سے پورا موجود آیا پتا نہیں دو کیسٹان نے جنیاں بھی ہیں چار شاہ شان سیدنا مکمل وضاحت سمجھ سبحان اللہ باقی میں اتنا گل کر کے اجازت چاہوں گا ادھر نہیں کوئی ایک گل میں پرانی سنا دینا کہ ایک بندہ گٹر چل جائے گٹر چاہ गटर के कंध नि छटाकी चटी फस जाए तेरे पसीने ते ते की ओर शर्म आनी चाहिए ना ली होना है आप गटर च नाशा पा के निकलना निकलिया होना है دوسرے نے تین پسینے بو پی ہوں سان صحاب گرام سے اس کے بولن تو پہ ذرا اپنے گھر سے ماہول چھا مارنی چاہیے کیڑے بڑے پیشوں ایسا لوگ اس گند چ لبڑے جنہوں کی نہ عزت رہی نہ کوئی اب مہلنے سے شرم آنی چاہیے میں بچو کہ سڈے ورگے پولیسوں کہ جزیز کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے میں موجود پہلو بڑے خاص نے لا کے سارا وزا کیتیاں نے, دیر دیر. یدید نے. یدید نے. حضرت ابو اجو بنساری کا جنازہ بنایا یزید نے نماز پڑھائیے وقت امام حسین نے ہندو پیچھے پڑھی حضرت ان جنازا یونید نے پڑھایا گس کن کنیا اور یوزید آپ نے وسیع کی میں جس نے شہید ہو جاؤں جی اگلے بندے لڑتے بہن کا دے جا کے. تکتبر تکتبر دے نشان مٹ جزید ہوں تو مجھے ذرا امام حسین یزید کے پچھے جزیب عمل سابت ہیں جزید لخی چیز جزید کمی ل داد دا نے بخشے ہوئے ہیں بچے نہیں کہہ سکتے بخشا نہیں نہیں کہہ سکتے صرف یقینی طور پر فیصلہ جنتی ہونے کا یا نبی کے متعلق دے سکتے ہیں یا جنہوں نبی آخر سبحان اللہ باقی بارے سڈے دن کتابیں لکھے سونا کمان رکھا گے بارے جانونی کوئی پتہ نہیں بخش دے رب یہ اگلا فیصلہ نہیں دے فیصلہ جا فیصلہ دے گا وہ جان چلا جائے گا رب بنانے کوشش کوئی نہ کرتا یزید جنتی ہے نہیں یزید کہ نہیں کہہ سکتے کمان رکھا گے برا مرن والا جہن ڈر رکھا گے کہ وہ ہے اور چنگا مرن والا امید رکھا گے جنتی نہ فیصلہ ہوتے رہے نہ جڑا بزرگ لوگ فرمانے کا لحاظ لا اگلی گل نہیں کہ مشکل جنتی محمد مستفا نکلے اصل حسین اللہ نہیںل اور حضرت معاویہ شہادی نے مسا نہیں پڑھ رہا تھا لالمن نبی ہزور چنگے چلے گئے پچھے سان بوڑھا رہ چنگے چلے گئے پچھے سان بوڑا رہ گا آپ ناراض ہو کے فرمانے نے شرم نہیں آتی تین بےحجاب ہومن ہزور سے یار ہومن سان بوجھو پرانے مجید کی گواہی ہے کل حسن اللہ شرما ہدے تو پہلو والے بھاوے ہند تو باد سٹا بکا تو پہلو والے بھاوے مکہ بکا <اللہ> دو بادے ایسا سارے دلچنت کا ماحول خراب اس بعد یار وہ دل دل کلما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جان جی کی بنیاد ہے اللہ فرماندہ اے دلچ اِس کلمی نڈ دتا ہے جی کوئی شہ کسی نال چمگر جاتی ہے جی چمڑا چمڑیا بندے چمڑا نہ بندے لکھ لکھ دینا اللہ فرمانا ایسا کلما دور ان دل نہبی صحاب دل ایج بنا انفرمانی کفر برائی ہر ایک ان پیڑھی لگتی ہے جنہیں گند پہڑا لگتا ہے جنہیں گند تو نفرت خاندنی نفرت خاند ہو صحابی کو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو نفس کی وجہ اشتہار کی وجہ ہو سکتی بھی حضرت معاویہ باد اختلاف ہو لے اترو اختلاف ہو دشمنی مخالفت ہو لے اختلاف حضور دہ کرتے رہے نے ایک دجے نشمنی تو مخالفت نہیں تا کر کے حضرت معاویا بات صحیح روایت میں بتا سک اللہ وانہ کر دیں جد ج لکھشن لگا حضرت امیر معاویہ سے پاک علی اس وقت حضرت معاویہ سرکار نچیا گیا بھائی نام لکھی ہے علی دلی فرمایا علی دلی ہونا کیوں فرمایا ادل ہوئی کچھ نشانا ہوئی اختلاف ہونا اشتہار اختلاف ہو جانے سیانے قسم خدا بھی کر کے آنا غل اللہ جہاں سیئر کھوٹ پیاد شرکت شک کے دلے سٹا رب نے نکل گیا تو پچھو کی رحا دیا گلا سکھا ہی فرما چیلی سجنا میرے شالا ادھر نہیں حضور نے فرما گھر جدو میرے یار کا ذکر چھڑے نا رک جاؤ کی مطلب پیڑا ذکر نہ کرا جے چلا کر جی یار نے لیکن مرے نہیں مرے بارے کو اپنے ابو طالب نے مومن سمجھا جی سمجھا سمجھ لگی گل تھی خدا جانے ابو طالب جانے باقی ایسا دع بے موومینٹ آ جانا نہیں موومینٹ وہاں سارا شریف کسی جگہ یہ مول آ گئی تو پیمنٹ منو گے تو مسلمان ہے بس کسی کا